حضرف سے ایک سوال پوچھیں کہ یہ جو بعض احباب جو ہیں وہ صحابۂ کرام کی کبور پر یا مدینہ تل مدینہ تل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یا مقاد المکرمہ میں یہ چلیوں وغیرہ کو دانے وغیرہ ڈالتے ہیں یا قبروں پر یہ دانے وغیرہ جو ڈالتے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہیں یا یہ حرام ہے کسی نے ان کو بتایا کہ معاذ اللہ یہ حرام ہے تو اس سلسلے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ قبروں پر دانے وغیرہ ڈالنا یا چڑیوں کو دانے وغیرہ ڈالنا کیا یہ جائز ہے یا یہ حرام ہے جو جزاک اللہ فین ابھی دانے ڈالنے کو حرام کہنا تو پھر اس کی دلیل چاہیے دانے تو جانوروں کے پرند پرندوں کو ڈالنا بہت اچھی بات ہے اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے اس کا سواد بھی ہوگا جو دانہ پرندے کے پیٹ میں جائے گا قیامت مت کرو اس کا صدقے کا سواب لکھا جائے گا جو اپنی طرف سے نہیں ڈالا پرندہ کھا گیا اس کا سواب لکھا جائے گا تو جو خور ڈالا اس کا کتنا بڑا سواب ہوگا تو اس کو حرام کرنا نا تو میرے خیال میں شریعت پر اخترا باندھ ہے حلال کو حرام حرام کو حلال اپنی طرف سے قرار دینا یہ تو شارے بننے کی کوشش کرنا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آج کل یہ عام رواج پارٹی کا ہے اپنی طرف سے یہ تو حرام ہے جی تو یہ ایسا نہیں کرنا جیسے حلال کو حرام حرام کو حلال قرار دینا حرام ہے ایسے ہی حلال کو حرام کرا دینا بھی حرام ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے حرام اور حلال قرار دینے والی بات اللہ اور اللہ کے قصور جلا جلا بس اللہ علیہ وسلم